الله تعالى فرماتے ہیں الا تتبعني اف عصيت امري ك مري تبا نكي ك يا تونى مري حكم كي نافرماني كي و لا تأخذ ان ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي اس ہارون نے کہا اے میرے مائیں اے میرے ماں جائے میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ یقیناً میں یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا قل فہم خو س مری اس موسا نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے قال بصدت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سمولت لي نفسي السامري نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہ دیکھی چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی رسول مطلب جبریل کے گھوڑے کے نقش قدم سے بھر لی اور وہ اس میں ڈال دی اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوش في بنا دیا اس موسا نے کہا تو چلا جا اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہیں کی جائے گی اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو مجاور بنا رہا البتہ ہم اسے ضرور جلا دیں گے پھر یقیناً اس کی راکھ اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اگر انہوں نے تیری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا تو تجھ کو فورن میرے پیچھے کوہے طور پر آ کر مجھے بتلانا چاہیے تھا تو نے بھی میرے حکم کی پرواہ نہیں کی یعنی جانشینی کا صحیح حق ادا نہیں کیا پھر موسا علیہ السلام قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضبناک تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی جن کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے مداہنت کا بھی دخل ہو اس لیے سخت غصے میں ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا اور پوچھنا شروع کیا جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ نہ اپنانے کی درخواست کی پھر سورہ آراف آیت نمبر 150 میں ہارون علیہ السلام کا جواب یہ نقل ہوا ہے کہ قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے ذمہ داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھانے اور گوسالہ پرستی سے روکنے میں مداہنت اور کوتاہی نہیں کی لیکن معاملے کو اس حد تک نہیں جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کیونکہ ہارون علیہ السلام کے قتل کا مطلب پھر ان کے حامیوں اور مخالفوں میں آپس میں خونی تصادم ہوتا اور بنی اسرائیل واضح طور پر دو گروہوں میں بٹ جاتے دو گروہوں میں بٹ جاتے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے موسیٰ علیہ السلام چونکہ خود وہاں موجود نہ تھے اس لیے اس صورت حال کی نزاکت سے بے خبر تھے اسی بنا پر ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سخت سست کہا لیکن پھر وضاحت پر وہ اصل مجرم کی طرف متوجہ ہوئے اس لیے یہ استدلال صحیح نہیں جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہ ایسا کیا ہی ہے اور نہ ان کے قول کا یہ مطلب ہی ہے پھر جمہور مفسرین نے الرسولی رسولی سے مراد جبریل علیہ السلام لیے ہیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جبریل کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی اس نے سنبھال کر رکھ لی جس میں کچھ خرق عادت اثرات تھے اس مٹی کی مٹھی اس نے پگھلے ہوئے زیورات یا بچھڑے میں ڈالی تو اس میں سے ایک قسم کی آواز نکلنی شروع ہو گئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی پھر یعنی عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو مجھے نہ چھونا اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے جب یہ کسی انسان کو دیکھتا تو فورا چیخ اٹھتا کہ لے کہا جاتا ہے کہ پھر یہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ ہیلا و فن اور مکر و فریب اختیار کرے گا دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی پھر یعنی آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو ہر صورت بھگتنا پڑے گا پھر اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالنا چاہے ان کی نسبت کتنی ہی مقدس ہستیوں کی طرف ہو توہین نہیں جیسا کہ اہل بدت قبر پرست اور تازیہ پرست باور کراتے ہیں بلکہ یہ توحید کا منشا اور دینی غیرت کا تقاضا ہے جیسے اس واقعے میں اس اثر رسول کو نہیں دیکھا گیا جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی کیا گیا اس کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کی گئی اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں بس تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے ذکر اسی طرح ہم آپ کو وہ احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے اور یقینا ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر مطلب قرآن دیا من اعرض عنه فإنه يحمل يوم وزرا جس نے اس سے اعراض کیا تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا وساء لهم يوم حملا وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے اور یوم قیامت ان کے لیے بوجھ اٹھانا برا ہوگا یوم فخو سوری ون شر المجرمین یومئذ زرقا جس دن سور میں پھونکا جائے گا یا پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرم اکٹھے کریں گے اس حال میں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے یا بینہم خوف بفتم نہ بین تم وہ باہم چپکے کے چپ کے کہتے ہوں گے تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر صرف دس دن ہم کو خوب معلوم ہے جو وہ کہیں گے جب کہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا تم تو صرف ایک دن ٹھہرے تھے عَنِ فَقُلْ رَبِّي نسفًا وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا ذرا صف پھر وہ اس زمین کو چٹیل المد... میدان چٹیل میدان بنا چھوڑے گا ل آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ابھری جگہ يوم اذن يتبعون لا له وخشعت الاصوات فلا تسمع اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اس کی اتباع سے کوئی کجی نہیں ہوگی اور سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی پھر آپ آہٹ اور خفی آواز کے سوا کچھ نہ سنیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جس طرح ہم نے فرعون و موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے اسی طرح امبیا ایما سبق کے حالات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے باخبر ہوں اور ان میں جو عبرت کے پہلو ہوں انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں تاکہ لوگ اس کی روشنی میں صحیح رویہ اختیار کریں پھر نصیحت مطلب ذکر سے مراد قرآن عظیم ہے جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے ہدایت اختیار کرتا اور نجات و سعادت کا رستہ اپناتا ہے پھر یعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس میں جو کچھ درج ہے اس پر عمل نہیں کرے گا پھر یعنی گناہ عظیم اس لیے کہ اس کا نام اعمال نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہوگا پھر جس سے وہ بچ سکے گا نہ بھاگ ہی سکے گا پھر اسور سے مراد وہ قرن نرسنگا ہے جس میں اسرافیل اللہ کے حکم سے پھونک مارے گے, مارے گے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی بھاوال مسند احمد دوسری جلد صفحہ نمبر ایک سو بانوے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسرافیل نے قرن کا لکمہ بنایا ہوا ہے مطلب اسے منہ لگائے کھڑا ہے پیشانی جھکائے یا موڑی ہوئی ہے رب کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مار دے بحوال جامع اترمیدی حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکتیس اسرافیل علیہ السلام کے پہلے نفخے سے سب پر موت طاری ہو جائے گی اور دوسرے نفخے سے میں الٰہی سب زندہ اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے آیت میں یہی دوسرا نفخہ مراد ہے پھر شدت ہال اور دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپکے کے چپ کے باتیں کریں گے پھر یعنی سب سے زیادہ عاقل اور سمجھدار یعنی دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑی دو گھڑی کی محسوس ہوگی جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ يَقُسِمُ مَا سورہ روم آیت نمبر پچپن جس دن قیامت برپا ہوگی کافر قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یہی مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سورہ فاتر آیت نمبر 37 سورہ مومنون آیت نمبر 112 سے 114 تک اور سورہ نازیات آیت نمبر 46 وغیرہ مطلب یہی ہے کہ فانی زندگی کو باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح نہ دی جائے پھر یعنی جس دن اونچے نیچے پہاڑ وادیاں فلک بوس عمارتیں سب صاف ہو جائیں گی سمندر اور دریا خشک ہو جائیں گے اور ساری زمین صاف چٹیل میدان ہو جائے گی پھر ایک آواز آئے گی جس کے پیچھے سارے لوگ لگ جائیں گے یعنی جس طرف وہ دائیں بلائے گا جائیں گے پھر یعنی اس دائیں سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے پھر یعنی مکمل سناٹا ہوگا سوائے قدموں کی آہٹ اور کھسر پھسر کے کچھ سنائی نہیں دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يومئذ لا تنفع الشفاعه الا لمن ادن له الرحمن ورضي له قولا اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کے مگر صرف اس کی جسے رحمان اجازت دے گا اور اس کے بعد پسند کرے گا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے الْوجُوهُ لِلْحَيِّ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اور سب چہرے حیو قیوم مطلب اللہ کے آگے جکھ جھکھ جائیں گے اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم مطلب شرک کا بوجھ شرک کا بوجھ اٹھایا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم من ولا هضما اور جو شخص نیک عمل کرے جب کہ وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم و زیاتی مطلب بے انصافی کا خوف کھائے گا اور نہ حق تلفی کا وكذلك انزل له قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا اور اس طرح ہم نے اس کو عربی زبان نازل کیا اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر کئی پہلوؤں سے اپنی وعید بیان کی تاکہ وہ تقوی اپنائیں یا یہ قران ان کے لیے نصیحت پیدا کرے فتعال الله الملك الحق بس <عِلْمًا> ثابت و سچا بادشاہ اللہ بلند و بالا ہے اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وہی پوری کی جائے اور کہیے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے ان کے جن کو رحمان شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بابت سفارش کو اللہ پسند فرمائے گا اور یہ لوگ کون ہیں یا کون ہوں گے صرف اہل توحید جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا یہ مضمون قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے مثلا سورہ نجم آیت نمبر 26 سورہ انبیاء آیت نمبر 28 سورہ صبا آیت نمبر 23 سورہ نبہ آیت نمبر 38 اور آیت الکرسی پھر گزشتہ آیت میں شفاعت کے لیے جو اصول بیان فرمایا گیا ہے اس میں اس کی وجہ اور علت بیان کر دی گئی ہے کہ چونکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی کی بابت پورا علم نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے اور وہ اس بات کا مستحق ہے بھی یا نہیں کہ اس کی سفارش کی جا سکے اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا کہ کون کون لوگ انبیاء اور صالحین کی سفارش کے مستحق ہیں کیونکہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت و کیفیت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے پھر اس لیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ مکمل انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بھی فرمایا ہے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے لتوعدن الحقوع کا علا اہلیہ یم القیامہ مطلب ہر صاحب حق کو اس کا حق قیامت کو دینا پڑے گا ایک دوسری حدیث میں فرمایا یا کمول فن اولما تھوں یوم عمل مطلب ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر پچیس سو اٹھتر و اور دو ہزار پانچ سو بیاسی و مسند احمد دوسری جلد صفحہ نمبر دو سو پینتیس اور تیسری جلد صفحہ نمبر تین سو تیس سب سے نامراد وہ شخص ہوگا جس نے شرک کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا اس لیے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل معافی بھی پھر بے انصافی یہ ہے کہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے اور حق تلفی یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر کم دیا جائے یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی پھر یعنی گناہ محرمات اور فواہش کے ارتقاب سے بعض آ جائیں پھر یعنی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا پچھلی امتوں کی حالات یا پچھلی امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کر دے پھر جس کا وعدہ اور وعید حق ہے جنت و دوزخ حق ہے اور اس کی ہر بات حق ہے پھر جبری علیہ السلام جب وہی لے کر آتے اور سناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی پہلے اور تاکید کی کہ پہلے غور سے وہی کو سنیں اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے جیسا کہ سر قیامہ میں سر قیامہ میں اس کی وضاحت ہے پھر یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرمائی یا فرماتے رہیں اس میں علماء کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویٰ میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں جلد بازی سے بچے جلد بازی سے بچیں اور علم میں اضافے کی صورتیں اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کریں علاوہ ازئیں علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کے حاملین کو علماء دیگر چیزوں کا علم جو انسان قصبِ معاش کے لیے حاصل کرتا ہے وہ سب فن ہیں ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے وہ وحی و رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی رضا وعدم رضا کا پتہ چلتا ہے ایسی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ جو آپ پڑھا کرتے تھے انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما فا وزدنی علما الحمد للہ على كل حال بحوال سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو مطلب اے اللہ مجھے میرے علم سے نفع عطا فرما اور مجھے نفع بخش علم عطا کر اور میرے علم میں اضافہ فرما اور ہر حال میں تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقُدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم سمیم نہ پایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا فقلنا يا آدم عدون لك فلا من فتشقو پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تو مشقت میں پڑ جائے فی ولا و بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا رہے گا اور نہ ننگا ہوگا وہ این کہلے تب فی ہے اور بے شک تجھے نہ پیاس لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی فوسوس علیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھے صدا جینے کا درخت اور بادشاہ ہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہو فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا چنانچہ ان دونوں, ان دونوں نے اس میں سے پھل کھایا تو ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا نہیں پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کیا اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف نسیان بھول جانا ہر انسان کی سرشت میں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری یعنی فقدان عظم یہ بھی انسانی طبع میں بالعموم پائی جاتی ہے یہ دونوں کمزوریاں ہی شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے حکم سے بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا عزم مصمم شامل نہ ہو تو بھول اور اضاف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں کیونکہ اس کے بعد انسان فورا نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا اور توبہ و استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام نے بھی کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے یہی وہ بات ہے جسے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے آدم علیہ السلام اس عہد کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ کھانے سے منع فرمایا تھا آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائے گا نہیں جائیں گے لیکن جب شیطان نے اللہ کی قصمیں کھا کر انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھا لیتا ہے اسے حیات اسے حیات جاواں دا اور دائمی بادشاہت مل جاتی ہے تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس وقت عظم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئے پھر یہ شقاؤن محنت و مشقت کے معنی میں ہے یعنی جنت میں کھانے پینے لباس اور مسکن کی جو سہولتیں بغیر کسی محنت کی حاصل ہیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہیں جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں چیزوں کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑے گی جس طرح کہ ہر انسان کو دنیا میں ان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے علاوہ از این صرف آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم محنت و مشقت میں پڑ جائے گا دونوں کو نہیں کہا گیا حالانکہ درخت کا پھل کھانے والے آدم اور ہوا علیہ السلام علیہ السلام دونوں ہی تھے اس لیے کہ اصل مخاطب آدم ہی تھے نیز بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے عورت کی نہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس محنت و مشقت سے بچا کر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا فرمایا ہے لیکن آج کی مغرب زدہ عورت کوئی اعزاز الٰہی توقع غلامی نظر آتا ہے جس سے آزاد ہونے کے لیے وہ بے قرار اور مصروف جہد ہے آہ اقوائے شیطانی بھی کتنا موثر اور اس کا جال بھی کتنا حسین اور دل فریب ہے پھر یعنی درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی جس کا نافرمانی کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مطلوب یا راہ راست سے بہک گیا پھر اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے مذکورہ آسان کا صدور نبوت سے قبل ہوا اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا لیکن ہم نے گزشتہ صفحے میں اس معصیت کی جو حقیقت بیان کی ہے وہ عصمت کے منافی نہیں رہتی کیونکہ ایسا صحو و نسیان جس کا تعلق تبلیغ رسالت اور تشریح سے نہ ہو بلکہ ذاتی افعال سے ہو اور اس میں بھی اس کا سبب ضعف ارادہ ہو تو یہ دراصل وہ معصیت ہی نہیں ہے جس کی بنا پر انسان غزب الہی کا مستحق بنتا ہے اس پر جو معصیت کا اطلاع کیا گیا ہے تو محض ان کی عظمت شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بڑوں کی عمومی یا معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ لیا جاتا ہے جس طرح مشہور ہے کہ حسنات العبراری سیات المقربین مطلب نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقربین بارگاہ الہی کے حق میں برائیاں متصور ہوتی ہیں اس لیے آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لیے چن لیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ندامت اور توبے کے بعد ہم نے اسے پھر مقام اجتباء پر فائز کر دیا جو پہلے انہیں حاصل تھا ان کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر مبنی تھی اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ہمارا اتاب ہے جو آدم پر نازل ہوا ہے وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،